من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اترب للناس حسابهم وهم في غفلة نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ سدا پولا ہر قسم دی ہمارا تاریخ تمجیت تقدیش عثمال ملک بربل عزت وق بہ لا شریف نائق ہے کہ جس کی طرف ایسے ٹھوس دلائل اور ایسا حقیقت سڈے پہ نازل فرما دیتی گئی نے کہ انہوں کے بارے اندر کسی قسم دے شک شب شکو شبہ کی گنجائش نہیں وہ ساریا بات جو اللہ وخلا شریق نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سانوں دسیا نے وہ اس طرح ہی حق سچ ہے جس طرح دن تو بعد رات اور رات تو بعد دن کسی شخص نو بھی دن تو بعد رات دے اون اندر شک نہیں ہو سکتا اور رات تو بعد دن کی آمد اندر شبہ نہیں کیتا جا سکتا بے ہی اللہ وس لا شریق نے جو کچھ فرما دیتا ہے، او ہے۔ اے انسان کی بدقسمتی اور بدنسیبی ہے کہ وہ اللہ کے وعدہ سچا نہ سمجھے اللہ کے اعلانات پہ یقین نہ کرے اور اللہ کے فراہمی حق تسلیم نہ کریں. اللہ نے خود فرمایا ہے یا الناس اِنَّ وعد اللہ حق اے انسانوں اللہ کے وعدے سارے ہی سچے تھے کوئی ایک بھی وعدہ ایسا نہیں جڑا غلط ثابت ہونا وا وعد اللہ سچے دیکھنا دنیا زندگی اور مکار ایک, اور ایک فریبی تو اور او مکرو فریب تو بھی بچ جانا اور او نام ہے شیطان اصل نام تھی لیکن وہی بدبختی انہیں اللہ کی نا پروانی پھر وہاں نام شیطان ہو گیا نے اللہ کی رحمت تو مایوس اور نا امی رام درگاہ اللہ کے دربار چٹیا ہوا یہ دنیا دی رنگینی اور رانائی اور او شیطان مردود یہ دونوں انسان نو اللہ دے بارے اندر شک اور صبح اندر پاؤ کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے دیکھنا یہاں دے فریب اندر نہ آ جانا انہوں کو دھوکا نہ کھا جانا اللہ دے ایک بہت بڑے وعدے کے بارے اندر سبق چل رہا ہے جدا نام ہے قیامت قیامت لفتی مانی ہوں نے پیشی کسی دے سامنے حاضری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخت جہا شخص مر جائے قیامت شروع ہو کیونکہ اللہ کی بارگاہ پیشی اور حاضری شروع ہو جی جی ایس زندگی اندر بہت تھوڑے لوگ یقین ہے اللہ شخص بہت ہو جر ہے جنہوں موت آ جاندی ہے ابھی بارے اندر عام طور پہ یہ لفظ بولنے کہ یہاں اکی بند ہو گئی ہیں لیکن اگر سوچیا جائے تو مرن تو بعد حقیقت اکی کھل دیا ہوں بند ایسے انسان کچھ دیکھن دی کوشش نہیں کرنا اللہ کی طاقت دے قدرت دے بے شمار چلائل سارے اگے پچھے دائیں بائیں بکھرے ہوئے دے, ایسے ہوئے دے. لیکن انسان ایسی چیز مخلوق ہے ایسی سخت مخلوق ہے کہ یہ اکی بند کر کے اس زمین اندر و فساد بتا کر رہی ہے مرن تو بعد اکی کھل جہ ساریاں حقیقت سامنے آ جاتی اپنا کیتا کرایا جہرا ہے وہ نظر اون لگ ہے پہ نیکیاں بھی برائیاں بھی سب کچھ نظر آن لگ پیامت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جن کو کسی طرح بھی چٹلایا نہیں جا سکتا جا انکار ممکن نہیں دیا کچھ نشانیاں اور کچھ علاقوں کا ذکر چل رہا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ قیامت کا دو آ رہی ہے آپ نے یہ مل مسکول قیامت کے بارے اندر جناک وہ نہیں مینوں پتا نہ جانتے ہو نہ مینوں معلوم ہے اِنَّمَا عِلْمُ اللَّهِ اِذَا عِلْم صرف اللہ پاس ہے. اللہ جانتے ہیں کہ کدو دوسرا سوال یہ ہوا کہ کچھ نشانیاں اور آرام ہی بیان فرما دیو تاکہ ارے جدوں وہ آرام تو ظاہر ہونیاں شروع ہونا ہون. کوئی نشانی سارے سامنے آ سانوں یہ یقین مزید ہو جائے کہ قیامت کری کہ آپ یقین قیامت آنی لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ جس جاری گی اگر اچھی نے اپنے کچھ دیکھ لو تو یہ دل کے اثر غور ہوتا ہے کن سن دا اثر ہوتا ہے اربی زبان دا ایک محاورہ ہے لبروں کل مہا کہ سننا اور دیکھنا یہ دونوں چیزاں برابر نہیں ہوں سنیا بات کچھ اور اثر ہوتی ہے دیکھنے مزید اثر پختہ ہو جاتا ہے وہ نکوش دل چھٹھ جانے ربے آ رہے نہیں کئی سا اللہ تینو ذرا دکھا ہاں کہ تم مورتی کس طرح زندہ کرتے؟ چیز مر جاندی ہے تُو دے اندر دوبارہ کس طرح جان ہے کس طرح پھر زندہ کرنا ہے؟ اللہ تعالی نے میں میں مرد زندہ کر لینا اندر دوبارہ زندگی کے آثار پیدا کر دینا بلا ارض کی تھی اے اللہ میرا یہ ایمان اور یقین تو ہے میں یہ تو انکار ہی نہیں ولاح کی نیت میں لیکن جس ویسے اپنی آخیں کچھ دیکھ لوا گا کہ میرے دل کو ہومینان ہو جائے گا میرا عقیدہ اور اور پختہ ہو جائے گا تو دیکھنا اور سننا دو مختلف طے ہیں انسان جس ویسے اپنی آخیں کوئی چیز دیکھ لینا ہے تو انو مزید یقین ہو جائے آ ابراہیم اگر تیکھنا ہی مردے کس طرح زندہ کرنے چار مختلف قسم کے پرندے پکڑ فصو ہندو کچھ دیر اپنے پاس رکھ تاکہ وہ تیرے مانوس ہو جا تیر اشارے تیری آواز سمجھن لگتا ہے جس ویلے وہ مانوس ہو جی زبا کر دیں اندر ملا دیں کیما کر دیں چاہوں گا اس بعد کی کر سمج البل کا کیما آپس اندر ملا کے تے چار پہاڑوں تے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دے. دے چار حصے کر کے مختلف چار پہاڑیاں پہاڑیوں رکھتے پہاڑیاں دے درمیان کھڑا ہو جا تے جیڑا نام تو تک رکھا ہوا سی جیڑا نام کو سمجھ دے سر وہ نام لے کے انہوں پکار اور آواز دے ابراہیم علیہ السلام نے جس کو لے کے کچھ کیتا آواز پیتی فرما دے میں دیکھ رہا تھا گوشت کی کوئی بوٹی ادھر اڑ کے ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے سو پرندے کا گوشت جس ویل الگ الگ ہو گیا اللہ نے فرمایا انہوں آواز دو انہوں نے بلا یا تین کا زندہ ہو کے تیرے کول آ جان گے وہ چاروں پرندے اسی طرح صحیح سلامت بن کے ابراہیم علیہ السلام کے قریب آتے ہیں ایمان سی لیکن یقین مزید بڑھ گیا دیکھا تھا اس سے راستے پوچھیا گیا کہ کچھ آلامتا اور نشانیاں بیان فرما دیو اور در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے سوالات جڑے او موقع موقع کچھ دے رہیں دے سن اللہ نے سادی رحم مائدہ کو ایک بہانہ بنایا تعلیم کا ایک ذریعہ ہے ان انہوں نے وہ سوالات نے اپنی الجھن آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی دیا. اپنے ذہن اندر پیدا ہونے والے خیالات کا اظہار کیا دلوں اندر ابھر والے سوالات آپ کو پچھے آپ اللہ کی طرفوں جو حکم اور جو علم آپ دا مطابق انہوں نے جواب دین گئے اور اب سارے واسطے بڑی آسانی ہو گئی اس واسطے فرمایا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے جڑا سانو دین دتا ہے نا لو ہا کا سوا ایدی رات بھی دن کی طرح روشن ہے ابھی تو دن اور رات اندر کچھ تمیز اور فرق رکھنے ہیں کہ دن روشن ہوتا ہے منفر ہوں رات اندھیری ہوتی ہے تاریخ ہوتی ہے لیکن فرمایا رات بھی دن کی طرح روشن اور منور ہے لے لو ہاں ہا لوہ سواہ کسی مسئلے دی رات ضرورت پڑے پھر بھی مل ہے جائے حل کسی مسئلے دی دن ضرورت پیش آئے پھر بھی مل جاتا ہے حل اللہ دی کروڑ رحمت ہو جائے صحابہ کرام رضوان صحاب ہے مجمعین ذریعے اللہ نے سارے واسطے بہت آسانیاں پیدا کرنا چیامت دیا نشانیاں اور علامت بیان کردہ ہوا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسا چیزاں بیان فرمائیاں دسیا امت نام جو آج کئی چیزیں آج نل دیکھ رہے ہیں کہ جنا چی چیزاں اپنی اکیلے اسی سلسلے اندر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کے حوالے نال گزشتہ جنہیں سبق اندر بات چل رہی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے پہ نشانیاں بیان کی دیا قیامت دیا کچھ تذکرہ ہو چکا ہے اور کچھ مزید باقی ہیں ایک تو فرمایا کہ قیامت کے قریب امانت لوگ مال غنیمت سمجھ کے کھا جائیں کوئی امانت رکھے گا انہوں مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا حالانکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دہ ارشاد گرامی ہے لا ایمان لا امانت کہ جیڑا بندہ امانت دار نہیں جیڑا امانت دی حفاظت نہیں کرتا وہاں آدمی امانت چھوٹے پیمانے دی بھی ہو سکتی ہے امانت بڑے پیمانے دی بھی ہو سکتی ہے کسے ملک کی حکومت جیڑی ہے وہ ملک وہ امانت ہوتا ہے اس ملک کی چھوٹی تو چھوٹی بڑی تو بڑی ہر شہ حکومت دے پاس امانت ہے اگر وہ بھی اندر خیانت کر رہی ہے کہ وہ بھی بےمان ہے بس دیا ہے اللہ دی ہاں جواب دے اور ایک گریب آدمی کو کوئی معمولی بھی چیز امانت کوئی رکھتا ہے تو خیالت کرتا ہے تو اللہ دان ہاں جب دے لا ایمانا امانت اللہ فرمایا جڑا امانت کی حفاظت نہیں کرتا امانت ادا نہیں کرتا او اندر ایمان ہی کوئی نہیں اور امانتی حفاظت سے ادائیگی تو مراد یہ ہے کہ جہی چیز کسی کو رکھی جائے وہ دی اندر نہ کسے قسم دی تبدیلی کرے نہ کچھ کٹا دے نہ بڑھاوے تو جلو امانت والا واپس منگے پھر بغیر کسی ہیلو دے سے وہی امانت واپس کر دیتی جائے دو دی جائے یہ دو بنیادی شرط ہیں امانتی کی حفاظت کہ امانت اندر کوئی جانا اور, دا عمل نہ اور امانت والا جدو اپنی امانت طلب کرے ان بغیر کی سے چون جمانت واپس کر دیا اللہ, نے قرآن مجید اندر بھی فرمایا اللہ حکم دے کہ امانتا مالک اس طرح واپس کر دیا کر حضرت ابو ہراہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرامت کے قریب امانت مارے رنیمت سمجھ کے لوگ کھا جان کے پی جان گے اللہ جہاں وہ تصور ہی دہ اندر نہیں ہو رہا پھر فرمایا زکات نو ایک جرمانہ سمجھا جائے گا چٹی سمجھی جائے گی کہ ایک ہی مصیبت ہے نو بھی جس ویل وہ زمانے دے مسلمان دے دن احسن کما احسن اللہ علیق کہ دیکھ اللہ نے تیر مہربانی کیتی ہوئی ہے تینوں کنا مال دیتا ہوا ہے تیرے کون دولت ہے؟ احسن کما احسن ل جس طرح اللہ نے تیرے مہربانی کی تھی ہوئی ہے تو گریباں سے اسی طرح مہربانی کریا کرو یہ کر پورا کرب دینا وہ کہ اللہ نے میرے تکی کی مہربانی کی اے مال و دولت میں اپنی محنت نال اپنی عقل اپنے دماغ نل، اپنی سوچ نال کمایا ہے خدا نے کی حصہ اور ہک ان میرے سے کی مہربانی کی اس بدنسیب نے یہ نہ سوچا کہ جڑے ہاتھوں محنت کی یہ ہاتھ تینوں کیتے ہوئے جہے دماغ سوچیا جی یہ دماغ کتوں دیا اگر اللہ تیرے ہاتھوں کو حکم دے دے کہ تسی حرکت نہیں کرنی تو دنیا دی کوئی طاقت ہے جڑا ہتھ اندر حرکت پیدا کر سکے اگر اللہ وہ دماغ میں خراب کر دینا کہ توچنا تو نہیں کہ ہے کوئی طاقت ایسی جی دماغ میں سوچنے حکم دے سک اللہ نے میری ضرورت تو زیادہ مال مجھے دیکھتا ہوا زکات اسی مال سے لاگو ہوں جڑا انسان دی ضرورت تو پالتو ہوئے اور ما علیہ دی شرط ہے کہ سے پورا ایک سال گزر جائے وہ مان اسی طرح محفوظ اور موجود رہے اللہ نے فرمایا کہ اید اندر کچھ ہے پھر فرمایا حضرت ابو حرا رضی اللہ اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے قیامت دیا نشانیاں جو ایک نشانی اے بھی بیان فرمائی جیتے آ کے پچھلے جمعے کام ہوا سا کہ قیامت کے قریب آدمی بیوی کا ماں کی ناپروانی کرے گا ماں کے حقوق سارے ختم کر دے گا جائز سارا گلان پوریا کرش کرے گا ماں کی فرما برداری کردہ ہوی کی فرما برداری کردیا ہوا ماں کی ناپرمانی کرنی شروع کر دے گا حالانکہ ماں وہ ہستی ہے جی بارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ال جنت دہتا بل گمات جنت کتنے لبتے پھر دے ہو جنت کر کرتے پھر جنت تو تاری ماں کے قدم کے تھلے رکھ دیتا ہے اللہ خدمت کرو جنت لے لو اس بعد فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹا دے گا وہ ماں دارے اندر دسیا نا کہ بیوی این ہاوی ہو جائے گی بیوی کا ایسا فرما بردار بن جائے گا کہ ماں کی ناقربانی کرے گا باپ کے بارے اندر فرمایا مو اگے قریب کر لے گا باپ مو پیچھے ہٹا دے گا یعنی یہ بھی مخہوم ہے کہ دوستان کھلا پلا پے گا باپ اگر غریب ہے او نان و کا روٹی تو بھی محتاج ہے وہی خبر پیری کوئی نہیں بھی وہ بات صرف سنن اور سنان واسطے نہیں ایک ایک چیز ایسی ہے کہ سانوں اپنے گرے باہر اندر چاکنا چاہیے کہ کیا ابھی تو کتنے شکار نہیں ہے مردوں میں یہ بیماری سانوں تو نہیں لگی کہ دوست احباپ جڑے نے وہ گل سر آگے ہون کہ باپ جہرا ہے وہ روٹی تو بھی محتاج ہوے وہ پچھے ہٹایا ہوے وہ کوئی خبر نہیں نہ صرف عملی طور سے بلکہ زبان وال بھی باس بد بختے کہہ دیں کہ اس بڑھے نے کی مصیبت پائی ہوئی مگروں ہی نہیں لگتا اور یہ ایک ہور شکل اسی اپنائی ہوئی ہے بڑی معصومیت وہ یہ ہے کہ جس ویل عمر کے اس حصے نو آدمی پہنچ جاتا ہے جسے وہ دوسرے کے رحم و کرن سے ہے دوسرے کا محتاج ہے اُتھ، سکتا بحث نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا وہ حج واسطے چڑ پج واستے اسمر اندر جانا ہے اور بھیجن والے ایک اے بھی بات موجود ہے کہ اے ہوں واپس نہ ہی آئے تو چلتا ساری جان تے چھٹ جائے پرسوں میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا رسول مقبول صلی اللہ حج دی توفیق دے دے. جدو. لفظ جدو بندے نو حج دی توفیق اللہ دے, دے, دے. پھر اون اندر دیر نہیں کرنی چاہیے فون حج کر لینا چاہیے دو وجوہ ہاتھ دسیا کیوں فرمایا ہو سکتا ہے یہ دیر کرے کہ اللہ وہ مال تباہ کر دے ہو سکتا ہے یہ دیر کرے کہ یہ موت آ جا یہ زندگی ختم ہو جائے اے کہ اللہ ہی جانتا ہے حکومت سے پانچ سالے منصوبے بنا نے حج واسطے ابھی پنج سال منصوبہ بنایا ہوں دا. کہ میں پہلے اے کر لوا اے کر لما, اے یہ تو فارغ ہو جاوا یہ فارغ ہو جاوا پھر حج نل دیکھی جائے گی یہ فرمان ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وسلہ کے جدو کسی حج کی توفیق ہو جائے وہ تو اندر دیر نہ کریں یہ سوچنے لگ پہ کہ یہ مال جڑا جمع ہوا ہے یہ تو سارا خرچ ہو جائے گا تو پھر بعد چ میں کی بالکل خالی ہو جاؤں گا دوسری حدیث اندر اس طرح فرمایا کہ حج اور عمرے پے در پے کرتے رہا کرو دے حج اور لغسا او اللہ کی دیندے فرمایا تے تو تو تو اللہ کی نافرمانیاں اور گنا ہوتے رہتے ہیں حج کرمرہ کرنے اللہ اور سارے پچھلے گنا می دوسرا نفع اور فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے تو میرے رستے اندر خرچ کرے گا تو میں تیرا رزق بڑھا دیاں گا میں تیرے مال و دولت اندر برکت پا دیا سانو اللہ یقین ہی نہیں دلا فرمایا دوستوں قریب کر لے گا باپ نیچے ہٹا دے گا یہ بھی قیامچیاں نشانیاں نشانی, نشانی دن فرمائی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہو رہا ہے کدی قدیب جانتا لیکن ہو ضرور رہا ہے سنو اپنی اپنی جگہ سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے یہ نشانی بڑی واضح طور سے سامنے آ رہی ہے ایک نشانی یہ یعنی فرمائی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزاح نہ مسجدہ, مسجدہ اندر بلند آواز مسجدہ اللہ کے گھر نے قرآن مجید اندر اللہ فرماندے مسجد ساریا میڑیاں نے اللہ کے گھر ہیں مسجد ساری روئے زمین دیاں مسجد دی ماں بیت اللہ ہے ہاں میں کاہ ماں ہے سارا مسجد یہ بےٹیاں ہیں اس مسجد حرام دیاں یہ اللہ دے گھر ہے پلا کا جو ماں اللہ فرمایا میرے گھر بیٹھ کے میرے نال کسی نہ بنایا جائے جو تعظیم جو مقام جو مرتبہ جو عزت جو ادب میرا ہے، میرے کار بیٹھ کے او عزت اور احترام ہورنو نہ کوشش کرا جی. دوسری جگہ سے فرمایا ومن مسا جے دس مسافی او شخص نالو نالم ہو, ہو سکتا ہے یعنی ساری روئے زمین سب تو بڑا ظالم وہ شخص ہے جیڑا کتے مسجد اندر اللہ یاد کرن تو کسے نو روکے اور منع کرے اللہ کی دقت روک کے وسا آپ ہی خراب رہا تو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جیڑا کسی مسجد کی رونق خراب اور برباد کرن کی کوشش کرے وہ اسلام کی تعلق ہو سکتا ہے جا کے گھر کرنا چاہے اللہ کی رونق ختم کرنا چاہے یا چاہے وہ بڑا ظالم پوری لیکن اللہ کے ذکر تو مراد یہ نہیں کہ جس طرح مرضی کوئی جلیاں پیا پا رہے مرضی رکھنا جہے الفاظ مرضی پیا پکا ذکر او سے ہی شکل اندر اللہ نو پسند ہے جس شکل اندر محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت مسجد نبوی اندر سو دے قریب صحابہ ہر وقت تعلیم حاصل کرنے موجود رنگ سن اصحاب سوفا کیا گیا محمد تعلیم دے سات صحابہ متعلم بن کے تعلیم حاصل کرتے ہیں سوچ رہا تھا لگوئی کہنے کی مِنْ <عَمْحِي> پارے اندر اللہ سورہ احضاب اندر کہ جدو اللہ کا فیصلہ سامنے آ جائے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سامنے آ جائے اور ایک مسلمان واسطے عدالت ہے, ہے بلکہ کسے معاملے کسے بات اندر کسے چیز اختلاف ہو جائے آج ای دس رہی ہے مسلمان کا اختلاف ہو سکتا ہے اور صحابہ کا اختلاف ہوتا رہا ہے. انسانی دماغ میں نا ہر شخص اپنی عقل مطابق سوچتا ہے لیکن اس اختلاف کا حل پھر کتنے ملتا ہے محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلا دکھ رہا اللہ نے فرمایا اذا ازا تنا تم اے ایمان والے ہو جس وجہ کسی بات اندر تنازع ہو جائے تو اختلاف ہو جائے پر دودھ رسول اپنا او تنازع لے کے اللہ کی عدالت اندر آ جاؤ اللہ کے رسول کی عدالت اندر آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری تو کوئی چیز ہی نہیں اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہے وہاں نمونہ مومن مرد لو یا مومنہ بڑی دور دی بات ہے اے بھی نہیں کہ میرا خیال ہے تھی میری سوچ ہے تھی میں اے سمجھا تھی پھر فرمایا کہ اللہ نے اللہ کے رسول دے کی خلاف ورزی اللہ علیہ وسلم کوئی खुल شخص کسی چیز نو ذکر سمجھی ہے کوئی کسی بیٹھا ہے بعض اندر کلی کھڑے ہو کے ذکر کرا رہے ہوں کلی بٹا کے ذکر کرا رہے ہوں کدی سینیا کے نشان لگا کے ذکر کرا رہے ہوں ذکر وہ اللہ دہ قابل قبول جدی تربیت اور جی تعلیم محمد اللہ ظالم کوئی نہیں جہاں اللہ اللہ کا ذکر تو روکے اور او تو بڑا ظالم کوئی نہیں جڑا کسی مسجد کی رونق ختم کرنا چاہے مسجد نو بے رونق کرنا چاہے تیسری آیت اندر فرمایا آباد کار ہی وہ خوش ہون دینے اللہ ایمان ہے اور قیامت دن کا یقین ہے وہ اللہ کے گھر آباد کرتے اللہ کے گھر کی رونق اور جینت کرتے اللہ سان ایو آدر شامل بلند ہوجدان کا ادب اے سی مسجدوں کا احترام ایسی کہ جس ویلے ویل یہاں ادر آئے کہ اللہ کا ایک روح اور جلال انہوں نے دل سے تاری ہوں کہ الہ کے گھر جا رہے ہیں دنیا دے کسی چھوٹے موٹے حاکم دے دفتر اندر ڈی سی دے دفتر اندر جان لگیا رہے کوئی شور پا رہا ہے کوئی ہوا جی اللہ کے مقابلے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے نے نے اندر قرآن اندر جان دیا آدمی احتیاط مل جان دا ہے محتاط ہو کے جان دا ہے کہ میری کوئی حرکت میرا کوئی کام میری کوئی بات یہ پسند نہ آ جائے ورنہ ایسے ہی سزا مل جائے گی اللہ کے گھر جس طرح بنتی کوئی آ جائے او دا کوئی ادب کوئی احترام طرح کوئی طریقہ اور کوئی سلیقہ نہیں مسجدوں نے صرف دو مصرف اور دو استعمال تک سمجھے ہر روز لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ ہے کہ مسجد یا پیشاب اور پکھانا کرنے بنائی جانتی ہے یا پانی پینے واسطے بنائی جان یہ تو سوا کوئی کام کئی دفعہ ایسی بات ہوئی ہے کہ پیشاب لیجے جی کرن دیں مسجد کئی بنائی ہو جی یہ لفظ ہونے مسجد کا دلی بنائی جی کسی نے پیشاب ہی نہیں کرتے یعنی مسجد صرف پیشاب خانہ ہے نہ ہو جب مسجد اندر جہاں آدھا ہے نمازی بن کے مسلمان بن کے ان مسجد ہر چیز کے استعمال کا حق ہے یہ سب کچھ اونے واسطے ہی ہے جا اللہ کا باغی ہے ان شرم نہیں آ رہی اللہ در اندر آ گیا وہ امن بے حیرت ہو گیا امن بے شرم ہو گیا کہ وہ اللہ کے گھر اندر صرف پیشاب اور پخانے واسطے آ گیا قیامت دن پوچھا نہیں جائے گا یہ مسجد پوچھے نہیں اللہ کی وار کھڑی ہو گئی ادیس اندر آدھا اس زمین کے ٹکڑے سے جو جو کچھ کوئی کر بارے پوچھے گی گواہی دے گی اگر کھڑا کوئی قیام کر رہا ہے کوئی رکوع کر رہا ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے گواہ بن کے کڑے ہو جان گے کہ اللہ یہ سیر سامنے چھپتا سا تیر سامنے تجدے کرتام کرتا جی یہ اللہ دی نافرمانی ہو رہی ہے تو یہ پھر وہ خلاف بھی گواہی دے اس مسجد کا حق ہے کہ یہ ادب یہ احترام ہر طرح ملحوظ رکھا جائے پرمایا قیامت کے قریب مسجد میں ایک عام جگہ سمجھ لیا جائے گا بازار سمجھ لیا جائے گا لوگ شور پہن گے دنیاوی گلیں کر کے کئی معاملات مسجدوں اندر طے ہو گئے جہاں کا مسجد اندر تعلق ہی کوئی یہ ایک مثال حدیث کی روشنی اندر لے لو اج مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر اندر ایلان ہوں نے فلاں شخص کی مرغی گم ہو گئی ہے کسی نے ملی ہوگی تو دس دولا آدمی کا گدا گم ہو گیا ہے وہ کسی نے دیکھا ہوگی تے دس دو رسول مقبول صلی اللہ علیہ نے ایک شخص ناراضگی کا اظہار کیا فرمایا, کی تا؟ فرمایا لا اللہ, علیق، اللہ کرے تیری یہ چیز نو ملے غور فرماؤ ذرا اس جملے سے، اس فرمایا خدا کرے مسجد نہیں بنایا گرضی مسجد اندر آ کے ایلان کرا لیا کی مزاج ہے مہاجن دی یا تنخواہ دار ملا کی وہ ایلان نہ کرے ان شاعب نسجد نکلنا الاسواد شور پہ جائے پہ آمد قریب مسجد کی عزت اور گا اللہ کے گھر عام گھر سمجھ لیا جائے گا شاید کوئی اپنا گھر ایسا شور نہ پا رہا ہونا مسجد اندر آ کے پا مسجد بہت عزت اور اس درام کی جگہ ہے مسجد اندر بڑے ادب نل آنا بیٹھنا جانا چاہیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے بڑے طریقے پرمایا کبیلیا جہ ہوا قبائلی زندگی سی نا اس ویل ہوں ایک قسم کی قبائلی زندگی ہے ساری چھوٹے چھوٹے یونٹ نے کبھی فاسک فرمایا قبیلے کا سردار وہ بنے گا جا سب تو زیادہ خبیس اور شریر آدمی ہو گئے چور و چکا چودھری قبیلے کا سردار سب تو بڑا فاسک ہوگا فاسک دلے ہوں اللہ کی خلا ماپرمانی کرنے والا بعض اوقات آدمی اللہ دی نافرمانی کرتا ہے سزا کرے پرمانی او دی سزا ہو رہی ہے وجہ یہ ہے کہ چھپ کے اللہ دی نافرمانی کوئی کر رہا ہے تو اس گناہ دا اثر او دی اپنی ذات تک محدود ہے جی بازار اندر آ کے ال گناہ کر رہا ہے کہ وہ صرف خود گناہ نہیں کر رہا بلکہ دوسرے لوگوں ایک دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو میں کام کر رہا میرا کچھ نہیں بگڑیا کرو فاطق اور فاجر ایسے شخص کو کیا جانا ہے جڑا اعلان اللہ کی نا کر یعنی دوسرے لفظ اندر یہ کہنا چاہیے کہ جڑا اللہ دے مقابلے اندر نکل آیا ہوگاڑ لا میرا جو کچھ بگڑ سک کر ل میرا جو کچھ کرتا کرو ہاں اب سارے اور سارے حکام عوام الناس ملو زیادہ پاسک اور فاجر ہیں یا نہیں ہے بھی نہیں کرتے بلکہ میں ایک لفظ کہنا ہونا دوست ہستے نے فی زمانہ اج کل متقی اور پرہیزگار آدمی وہ ہے جا ہاتھ نہیں پہنا جا ہاتھ پہ گیا وہ تقوی نہ ہی چلا کوئی چیز قابو نہیں آتی تقوی ہے جی ہاتھ پہ گیا تو تقوی نہیں ٹکوا بن گیا کلہاڑی بن گئی سا دل کبیل آتا پاس قبیلے کے سردار سب تو بڑے اللہ دے نافرمان اور فاسق تے فاضر لوگ ہو یہ تے قبیلے دی حد تک پھر ذرا یہ تو اتلی سکا تے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَقَانَ الْقَوْمِ اَرْضَ لَوْمِ. تے پوری قوم دا حاکم او بنے گا جا سب تو زیادہ ذلیل اور رسواؤ ہے او قوم دا حاکم بنے گا سب تو زیادہ کمینا قوم دا حاکم تین چیزاں بیان فرمائییا ایک حدیث اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس ویلے وہ تم نے آ جان پنگ کہے پھر زندہ رہے تھے زندہ نہیں رہنا چاہیے مر جاؤ وہ موت بہتر وہ کی فرمایا کان امارا حکم شیرار جس ویل حاکم شریر اور خبیس لوگ ہو جان اور اللہ کسی ظلم نہیں کر دے لوکما لوکم فرمایا تے امن ہی تو حاکم بن دے تو کرتو تو تے ہاکم بنتے ہیں ترتیں حکمرانی کردیا یہ ادا کار اما را حکم اکن شرار حکم جس ویلے تے حاکم شریر اور خدی ہو جا جڑے ہر وقت تاری چمڑی ابھیڑن دیا خباسط ہے لینا لینا پریشان کر دسرو رکھو یہ کہ یہ کچھ ہو سوچا نا اذا کان ہے شرارکم حکم شرار حکم جس ویسے شریر اور خبیس ہو جان حم دوسری چیز دسی فرمایا تو مالدار طبقہ جہا ہے وہ او بخیر اور کنجوس ہو جائے وہ اپنی ایشو عشرت سب کچھ خرچ کرنے تیار ہو جائے لیکن کوئی غریب بکھا مردہ کھانا نہ دین کوئی بیمار دوائی تو ترستا اڈیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے وہی پرواہ نہ کے کچھ دین لی تیار نہ ہو و اگ حکم بوکالا حکم تھے مالدار بکر اور کنجوس ہو جان <محن> اور حکمران شریر اور خبیس ہو جان تو اگنیا مالدار بکیل اور کنجوس ہو جان و امور حکم الا تو معاملات پوری ہو چکی کن کھول کے معاملات اور ہاتھ اندر آ جان جی. عورتوں تے حکمرانی کرمو زمین تے چلن فرن نالو زمین کے اندر چلے جانا تو بہتر ہے اس قسم کی زندگی القوم فرمایا قوم دا حاکم بن جائے گا سارے ہیں تو کمیلا شخص غلیل اور رسوا آدمی وہ قوم دا حاکم ہو جائے گا اللہ کبھی اس کو بعد کہ کسی آدمی کی عزت صرف اس واسطے کیتی جائے کہ اے بڑا شریر ہے یہ خیر نہیں ہونی دی, دی شرافت دی وجہ نال وہ نیک ہون دی وجہ او دی شرارت تو بچن واسطے عزت کیتی جائے بہو کرمر راجو لو اور ایک حدیث اندر اس طرح فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ اِنَّ مَنْ الشَّرِّحِ اَوْ قَالَ فرمایا قیامت دے دن اللہ کے نزدیک سب تو برا شخص وہ گا جی شرارت تو بچنے لوگ رستہ چڈتے دیں ماوا بچیاں پہنو جا آدمی آ رہا اندر چلا جاؤ خیر نہیں ہونے ہی کچھ ہو رہا باہو کریمر رج لو مخافت شروع آدمی کی عزت کیتی جائے وہی شرارت تو بچن واسطے وہ ظلم اور زیادتی تو ماحوظ رہن واسطے جرین جا کے اٹھائی اٹھائی کروڑ روپیہ قوم دا برباد کیا جا رہا ہے جس ملک اندر اہم اس ملک کی سربراہ علیہا ما علیہا اللہ وہ سلوک کرے جس سلوک دی او حقدار ہے او اک اک دورے سے کنجر اور کنجریاں لے جا کے اٹھائی اٹھائی کروڑ روپیہ عوام دا چوسیا ہوا خوب برباد کس طرح حدیث بول بول کے سامان دس رہی ہے کہ قیامت آ رہی دے تیار ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ سدھر جاؤ اپنے آمال کی اصلاح کر لو بظاہر آر کئی نا نچن والیا گا ہو جان بلکہ ہوں تو اخبارات پڑھتے رہتے ہو مطالبے کیتے جا رہے ہیں نچن اور گان والیاں والی طرف ہوں کہ ایسیا اکیڈمیاں کھولیاں جان ایسے ادارے کھولے جان جی قوم دیاں تیاں اور بینا نو گانا اور ناچ سکھایا جائے اور اپنی خدمات پیش کرنے کا نا لیں اتنے خدمات پیش کروں گی اپنی یہ اخبارات اندر بڑی شد و مد قبر شایا ہو چکی دعوی کہ میرا تعلق ہے خان وادہ رسول سیملی میرا تعلق ہے کہ کیا یہ جا رہا ہے کہ گان اور بجاؤ دا فن سکھان واسطے ادارے قائم کیتے جان میں خدمات سر انجام دن لی تیار گان بجان والیاں اور, گان بجان دے باجے اور پتہ نہیں مضای بڑے بڑے جدید قسم دے ایسے آلات تیار ہو رہے نے وک رہے نے آم ہو رہے نے جنہ نال مختلف قسم دیا دنوں اور سرا جی نے سنیا نے اور آخری بات بیان کردیا پرمایا فرمایا کا دل خمور آخری تو ایک پہلی بات ہے کہ شراب عام پیتی جائے گی کوئی کسی قسم کی شرم کوئی حیا محسوس نہیں ہوگا عام پیتی جائے گی شراب پانی خطرناک بےکانا ہو جان گے کہ اس امت دے جڑے پہلے نیک لوگ سن یہ بج لوگے کہ چیز جی کی گل کر دور جو گالا دے پہلے لوگاں اے ہو. دیلگے, جس دیتا جائے گا نا کہ دیکھو فلاں جہاں پیغمبر دا ساتھی تھی صلو اللہ علیہ وسلم وہ زندگی اس طرح گزری وہ یہ کام وہ اس طرح کرتا سی وہ نو چھڑ گیا تھی. اینا تو بچتا فرمایا رسول اللہ فرمایا جس وسی پتا لگے کہ میرے صحابہ اور میرے کے بارے اندر کوئی شخص بد زمانی کرتا ہے انہوں کے بارے اندر ایسی ویسی تباہی بکتا ہے کوئی شخص وہ ویلے گے ضرور کہہ دینا لہ نت اللہ شرے کہ ابھی تعاملہ اللہ کے سپرد کرنے تو دو جہاں خبیس اور شریر ہے وہ خدا کی لانت ہو معاملہ جی گالیاں دے ہو برا پلا کہ معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں لہنت اللہ شرکم کم فیصلہ اللہ تے ہیں کہ جیڑا کے جا دو چرا ہے وہ خدا کی لہنت ہو جائے دنیا اندر دی آخرت اندر دی اے محمد اجے اللہ اللہ بھی آوے کہ قیامت قریب آ گئی اللہ نے سچ فرمایا کہ جس طرح جس طرح نے حساب کا وقت قریب آ رہے آؤ سارے مل کے اپنے سابقہ اللہ معافی اور آئندہ اپنی اسلح کی اللہ کولب کریے دریافت کی ایک تو یہ مسئلہ کہ یہ جڑی حدیث تسی بیان کی اسی حدیث سنی ہے تسی کہ تین چیزاں جس ویسے کسی قوم اندر آ جان سے انہیں زندہ رہن والوں مر جانا بہتر ہے ہاکم شریر ہو جان مالدار بخیل ہو جان اور معاملات عورتوں کے ہاتھ اندر آ جان پوچھا یہ ہے کسی دوست نے کہ اے صرف ملکی سطح ہے یا گھر گھر اے مصیبت پی ہوئی ہے یہ حالت بھی اے دے اندر شامل ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو حکمت اور آپ کی بصیرت نے جمع رسی بیان فرمایا کم الا اے یہ فرمایا کہ تڈے ملک دے حالات عورت کے قبضے اندر آ جان بلکہ فرمایا معاملات اندر تاملات دی اندر ہر گھر شامل ہے چھوٹے تو چھوٹا یونٹ چھوٹے تو چھوٹا خاندان عورتوں کے حقوق اللہ نے الگ رکھے مردوں کے حقوق الگ رکھے لیں اور اللہ کی تقسیم ہے کسی نے یہ ناراضگی کا کوئی حق نہیں اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے مردوں کو عورتوں سے ہاکم بنایا یہ اللہ کی تقسیم ہے تے بندے کوئی اعتراض کرے بدبختی ہے. ہے اللہ بہتر جان ہے کہ معاملہ کس طرح ہونا چاہیے اور انہیں یہ اپنا فیصلہ سادر کیا ار رجا لو کبا منہ نہ ہاکم ہے کیوں اللہ و و فضیلت دے دیا اللہ دے اس حق نظر عدالت اندر چیلنج کیتا ہی نہیں جا سکتا اور دوسری وجہ کی دسیئے کہ یہ محنت کر کے مشقت کر کے خون پسینہ ایک کر کے مال کما کے لیا با ہے بال بچے کے خرچ کر دے اللہ نے یہ ای حق تسلیم کی تھی تو یہ ہر کار شامل ہے اگر کسی بھی کار اندر کوئی عورت اپنے حقوق سے تجاوز کر کرتی ہے وہ اللہ کی نا فرمان ہے اللہ کے دی رسول نا فرمان ہے وہ حق جڑے اسلام نے اُنہوں دے دنیا کا کوئی مذہب انہوں نہیں دے سکتا جو حق عورت نے اسلام نے دے دیتے ہیں کوئی نہیں دے سکتا نہ کوئی مغربی کی دے سکتی ہے نہ مذہب کی دے سکتی ہے اسلام نے جو حق دے دیتا ہے وہ سب تو بہترین حق ہے عورت یہ بےوقوف بنایا ہے دنیا والے نے چھوٹی تو چھوٹی کوئی چیز فروخت کرنی ہو گئے. کہ عورت کی فوٹو لگائی ہوئی ہے اے انہوں اپنی عزت پھر سمجھتی اے ہے ذلت اور رسوائی دا سب تو بڑا سروپ ہے جیڑی چیز کر والی تھی وہ بازار اندر سرے آم اندر او او دی عزت ہے یا آپت ذلت اندر اضافہ ہوا کبھی سوچا اورت کے ماہ ہی نے چھپی ہوئی چیز لفظ عورت کے ماہ نے چھپی ہوئی چیز پرتی اندر رکھی ہوئی چیز جس ویل چھپی نہ ہوئے بلکہ کھل جائے اندر نہ ہوئے بلکہ ادھا ہو جائے تعلق رکھ دیئے بات دوسرا مسئلہ کسی دوست نے یہ پوچھا کہ موسمی حالات خراب ہو بارشا ہو رہی ہیں ایک نماز پڑھنے مسجد اندر آئے ہوئیے بارش ہو رہی ہو رستہ خراب ہوئے ضروری نہیں کہ بارش ہو ہی رہی ہوا خراب ہو گئے تو کیا دوسری نماز اور اثر مغرب اور عشاء فضر کسی نال جمع نہیں ہوتی زہر اثر نل جمع ہو سکتی اثر زہر نہ جمع ہو سکتی اسی طرح مغرب عشاء نہ اشا مغرب اگر ایسی صورتحال ہو گئے اللہ کرنا, اللہ تو نہیں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موسم اندر اذان حکم دے د اللہ آو نماز پر نماز مسجد اندر آ جاؤ نماز پڑھنے جماعت اعلان اے ہے کہ آ جاؤ نماز پڑھنے فرمایا جب بارش ہو رہی ہوا خراب گئے ہو حالات ایسے ہوں ارو ہائس نہ الفاظ نے اللہ نے اجازت دے دی گئے ہو اپنے کاری نماز پڑھ لو اذان بدل دینے دین فطرت ہے تو نماز جمع ہو سکتی نے اگر مغرب کی نماز پڑھ آئے ہوتا خراب ہو گئے تو عشا کی نماز جمع کر کے پڑھی جا سکتی اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل موجود ہے آپ نے ایسا کیا اس سے طرح زہر کی نماز پڑھ آئے ہوماز ملا کے پڑھی جا سکتی جمع کر کے یہ مسائل ذرا تفصیل طلب ہے ان شاء موقع پہ صحیح جس ویلے دو نمازاں جمع, یعنی جمع کیتی ہے, کی ہے سنتھی یعنی بھی دی اللہ دی. مغرب کی سنتیں نہیں پڑی جانگیاں جب مغرب اور عشاء جمع ہو سب تو زیادہ مہربان ہے سب تو زیادہ ہمدرد ہے انہیں کا, سہول کا, بڑی رعایت بڑی سہولت بڑے انعام رکھ دیتے ابھی اس کا سے توجہ نہیں دیندے دینا شاپ آخری بات یہ ہے میرے ایک دوست مولانا موڑی نی